جب حضور واپس آیا تو پھر بھی بہانے بنائے حضرت جی ہمیں فلاں کامیا پوچھو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اب آ گیا سمجھ پہلے موترین تھے وقت روانگی کے اب موترین کون ہے وقت واپسی کے جنہوں نے بہانا بنایا یہ رابطہ ہے اور شکوا بھی لکھ لو بہانے لائیں کے طرف تمہارے جب لوٹو کے طرف ان کے کلاتا ضرور جواب شکوا آ فرمائی نہ بہانا بنا ہر گلنی ہم مانیں گے تمہاری بہت کو کیوں اللہ تاکہ بتلا چکا ہم کو اللہ تعالیٰ تمہاری خبروں کے کہ تم جھوٹے ہو منافق ہو واسر اللہ اچھا بانے بناتے ہو تو تمہیں اب سزا تو نہیں ملے گی لیکن آئندہ کے لیے اللہ اور اس کا رسول تمہاری کاروائیوں کو دیکھے گا کہ آئندہ کے لیے مخلص ہو یا پرانی چالو ڈنگی جو پہلے تھی وہ بھی ہے اور ان کریب دیکھے گا اللہ تمہاری گزاری کو اور اس کا رسول پھر لوٹائے جاؤ گے طرف عالم اللہ و, و شادی پھر بتلائے گا تم کو تمہارے وہ امال جو کرتے تھے یہاں بتلانے سے مراد کیا ہے سزا دیں گے سیاح باللہ بلّہ انقریب قسمے اٹھائیں گے اللہ کے واسطے تمہارے یا واپس آؤ گے تم طرف ان کے لیے ایک غرض نمبر ایک قسمیں کیوں اٹھائیں گے اس سے غرض نمبر ایک تاکہ اعراض کرو تم ان سے کچھ نہ کہو ان کو اب حکم آئے فارج اعراض کرو ان سے لیکن اس نیت سے اعراض نہ کرو کہ وہ سچے ہیں اس نیت سے اعراض کرو کہ وہ پلیت ہیں کیا تو پلیت چیز سے اراض نہیں کیا جاتا تو پاخانہ جو رکھا ہو غور سے دیکھو گے اور منہ پھیرو گے فا کرو ان سے اس نیات سے کہ گدھے ہیں اور ان کا ٹھکانا جہانم ہے یہ جانم بدلا ہے ان کے کرتوتوں کا جہاں پونا لگ لے ترجان ہو وہ غرض نمبر ایک تھی یہ غرض نمبر دو ہے پہلی غرض کیا تھی قسم کی کہ راز کرو کیا کرو تو تم اراض کر لو ان کو برا سمجھے دوسری غرض ان کی قسم کی یہ تھی کہ تم راضی ہو جاؤ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم راضی نہ ہونا ویل فر تم راضی ہو بھی جاؤ تو میں تو راضی نہیں ہوں گا جب رب راضی نہ ہو تو کیا فائدہ کسمیں اٹھائیں گے واضح تمہارے کہ راضی ہو جاؤ تم ان سے یہ غرض نمبر دو ہے فین تر حکم پس اگر راضی ہو گئے تم ان سے تو تمہاری رضا ان کو نپا نہیں دے گی لا ينفعكم رضاكم کیوں کہ فین اللہ اس لیے کہ اللہ نہیں راضی ہوتا ایسے کافر لوگوں سے الراب و شدر و نفا کا مذمت آراب منافکین مذمت آراب منافقین منافق بعض رہتے تھے شہروں میں اور بعض منافق رہتے تھے کس میں جنگلوں میں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 سمجھے ہمارے علاقے میں پہلے ایسے تھا کہ جس داڑی والے کو دیکھتے ہیں نا دیہاتی جنگلی تو کہتے ہو لہر ہوئے لہر پاویں بھیڑیا داڑی والے کو کیا کہتے ہیں وہ بھیڑیا جا رہا ہے بھیڑیا جا رہا ہے داڑی والے کو پھیریا کہتے ہیں nah, تو یہ بد تہذیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سمجھے ایسے اور بھی آبادیں کستے ہیں بڑے عجیب عجیب باتیں کستے ہیں مذمت آ رہا ہے منافقی مایا الآب آراب. آراب کا منع ٹھیک ہے گوار اردو میں اس کا منع کیا کیا جاتا ہے گوار کھٹا ٹیک او مول صاحب سندھی والے جاتا ٹیک سمجھے یہ گوار جو ہے نا یہ سخت ہیں بیت باغ کفر اور کے اور ان میں کفر و نفا کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ پڑھتے نہیں کہیں وہ اجدار اللہ عالم اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانے وہ آکام جو اللہ نے اتارے اپنے رسول پہ واللہ علی من وہ جہد ہے نا آکام کا کوئی پتا نہیں تو اشد و کفر نفا کا یہ پہلی مرض ہے ان کی اور دوسری مرض کیا ہے جہالت کی اللہ یا من الراب تیسری مرض ہے بخل عراب کی پہلی مرض کی کیا ہے کفر دوسری چال تیسری کہہ جی کہ کوئی آدمی جاتا ہے نا بکریوں کی جانوروں کی زکا چنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تاوان ہے جیسے کسی نے کہا تھا تاوان وہ سال با نے کہا تھا تاوان سمجھے جی آرام میں سے وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے جو کچھ خرچ کرے تاوان مگر من کیا چٹی ہے تاوان ہے اور انتظار کرتا ہے مرد نمبر چار مرد نمبر چار دشمنی مومنین کا اداوت انتظار کرتا ہے تمہارے متعلق مسائد کا اسی انتظار میں ہے کہ مومنین پہ کوئی مصیبت پڑے اور جان چھوٹے انتظار کرتا ہے تمہارے لیے مسائد کا الحمد رتھ سو انجان خود اس پہ بری مصیبت پڑے گی ان پہ اور اللہ تعالی سمی علیم یہ تو جی کن کے بارے میں تھا جو منافق ہے نا آرام منافق ان کی یہ چار بیماری بیان کی گئی لیکن آرام میں بعض مخلص ہوتے ہیں یا نہیں تو مدا آرا بے جو دیہاتی مخلص ہیں نا ان کی تاریخ مد آرا بے مخلسی منل آرام میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے اور سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں قرباتن سبب نزدیکیوں کا نزدیک اللہ کے جو ہی خرچ کریں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس خرچ کے ساتھ کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کا قرب اور حضور سے دعائیں بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کوئی خرچ کرتے ہیں سبب نزدیم کا نظی اللہ کے اور ذریعہ دعاؤں کا رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ قربت اللہ ثمرہ خبردار واقع نب کا جو ہے سبب قربت کا ہے ان کے لیے سایود خیلو ہوم اے ثمرا نتیجہ یقیناً داخل کرے گلّہ تعالی رحمت خاص میں ان اللہ خر رہی وسابلم میرے محترم آراب مخلصین کی تعریف کے بعد اب جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں مہاجرین و انصار اب ان کی تعریف ہے مناسبت یہ ہے نا بشارت لکھو بس صابن بشارت اور وہ لوگ جو سب کد کرنے والے ہیں جو مقدم ہیں ہر معاملے میں وہ لوگ جو سب کرنے والے ہیں اور مقدمے کس کے اندر ہر معاملے ہر معاملہ کیا ایمان میں مقدم ہجرت میں مقدم جہاد میں مقدم من المہاجرین بل انشا یہ بیانیہ تمام مہاجرین الشا بلبین تباؤم اور وہ لوگ جو تابع ہوں گے ان کے ایمان کے اندر سنجے جی ساتھ ہی خلاص کے اور وہ لوگ جو تابے ہوں گے ان کے ایمان کے اندر بےحصان منا کی خلاص کے ساتھ قیامت تک یہ بھی لکھ لو قیامت تک قیامت تک تابے ہوں گے اب گوئی دیتے ہیں جی ہم سب کے سب کہ ہم مہاجری انسار کے تابے ہیں کہہ دو ہم سب مہاجری انسار کے کیا ہیں تابے ہیں قیامت تک آنے والے کہ اب سب کا نتیجہ دیکھو ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں راضی اللہ عنہ ورزوط عنہ. وہ مبتدا تھا یہ خبر ہے اللہ راضی ہو راضی اللہ اور تیار کیا ان کے لیے ایسے شیعہ نکل گئے نہیں جی وہ مہاجر کے تحفے نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں حضور کے بعد صرف پانچ آدمی مسلمان نعودہ وہ ممن ہو منال آرات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 جنہوں نے غازی عبدالرشید مرحوم کو دھوکھے میں ڈالا تھے چمچے اس پرویز کے چھوڑے ہوئے منافق تھے یا نہیں تھے تو ان کا اتنا گہرا لفاق تھا کہ اس مرحوم کو پتہ نہیں چل سکا دھوکھے میں ڈالے رکھا وہی کو سمجھے تھا اور میں عرض کروں کہ غازی عبدالرشید میرا پوتا ہی سمجھ لیجیے کیونکہ میں اس کے دادے کا استاد ہوں غازی عبدالرشید کا باپ تھا مولانا عبداللہ صاحب ٹھیک ہے چیئرمین تھا لال کمیٹی کا اور مولانا عبداللہ صاحب کا باپ تھا مولوی غازی احمد اور اجھان کا امام مسجد تھا سنترے پن کے اندر میرے ساتھ اسی جیل میں رہا سنتر جیل الگ کے اندر سمجھے تو میرے ہاں وہ تفسیر پڑھتا رہا جیسے آپ ترجمہ پڑھتے جو قرآن پڑھ رہا مولوی غازی صاحب یہ ان کو جو غازی برادران کہتے ہیں نا عبدالرشید غازی عبداللہ گازی باپ کی طرح مجھ ہے غازی ان کا نام تھا مولوی غازی اچھا گرد تھا الحمد للہ مولوی عبداللہ میرا احترام کرتا تھا اللہ اس کو جزا دے کہتا مول حضور میرے باپ کا بھی استاد ہے وہ یہی اتفاق بن گیا جہاں کن منافقین ان کا بیان آئے غیر معلوم و نفاق گہرے منافق حضور کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مدینہ میں بعض منافق ایسے گہرے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ان کے نفاق کا دیکھو نظور کتنی صاحب یہ خبر مقدم ہے اور ان لوگوں سے جو ارد گرد تمہارے ہیں آپ سے وہ کیا کہیں جی منافق ہیں سمجھے جی منافق مبتدا موخر ہے آگے من اہل مدینہ یہ دوسرا جملہ شروع ہوا یہ بھی خبر مقدم اور اہل مدینہ میں سے بھی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 دنیا کا عذاب اور برضاخ کا قبر کا سما یوردون یہ تیسرا عذاب ہے یہ کون سا عذاب ہے آن؟ انجام اخروی. ساجی میرے عزیز منافقین کا رگڑا نکلا یہ جھوٹے بہانے بناتے تھے اب دو قسم آگے ہیں مومنین متخلقین کے جن کا عذر کیا تھا ٹھیک ٹھاک تھا وہ مومن مخلص تھے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 مومنین متخلفین کا قسم اول پہلے مومتخلفین تھے جو جھوٹے تھے اب یہ متخلفین ہے یہ سچے مومن ہیں لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ دی مومنین متخلفین کا قسم اول اور آخرون سے پہلے قوم کا لازم قدر ہے قوم الآخرون اور دوسری قوم ہے جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا خالص حمال انہوں نے ملے جلے عمل کیے صالحن کچھ نیک تھے وا خرا کچھ کیا تھے برے تھے برے کے نیچے لکھو تخلو جہاد کے پیچھے رہنا تخلوص ان کا سمرہ لکھو امید ہے اللہ یہ کہ کرم فرمائے گا ان کے اوپر بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یہ حادثے پہ لکھ لو جی یہ آیات ابو بابا اور ان کے چھ اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی یہ پورے ساتھ تھے یہ آیات حضرت ابو بابا اور ان کے چھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ جی رہ گئے فتب سے جب حضرت واپس آئے نا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 اور پھر یہ صدقہ لے کے آئے حضرت کی بارگاہ میں خوشی میں پھر میں صدقہ قبول کرو اب سمجھے باج یا نہیں خوز میں لے لو ان کے مالوں سے صدقہ تو ذکی ہوں ان کے ظاہر کو بھی آپ پاک کریں پا تو ذکی من ان کے باطن کو بھی پاک کریں یہ باطن کا پاک پاک ہونا یہ ہے کہ مال کی محبت نہ رہے بخل نہ رہے پاک کرو ان کو بس مالو کے بخل نہ رہے وسلح علیہ ان کے لیے دعا کریں دعا بھی کریں لیکن ایک مسئلہ سمجھیے نہوی اے باب ہے نا دا کا دا یدو اس کا معنی دعا ہے یا نہیں دا کا سیلا ہے اللہ دا علیہ تو اس کا معنی بد دعا کی اس کے اوپر لیکن یہ سلاد ہے نا چاہے یہ بان ہے دعا ہے لیکن اس کا آگے اللہ ہے تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے. بد دعا کے معنی میں نہیں ہوتا یہ سمجھی بات ان کے لیے دعا خیر کریں بے شک تیری دعا سبب سکون کا ان کے لیے واللہ سمین علیہ الم ترغیب توبہ کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ قبول کرتا توبہ کا اپنے بندوں سے اور قبول کرتا صدقات کو اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر مہربان ہے اور ترغیب تھی اب ہے ڈراوا آپ فرما دیجیے عمل کرو یہ منافقین کو ڈراوا ہے پس اجر اللہ پس انقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اس کا سور مومن لوٹاؤ جو عالم الغیب و شہادت کے خبر دے گا ساتھ سے اسے تم عمل کرتے ہو تم یہ عام ڈراوا ہے مومنین کو بھی ہے اور منافقین کو اس کا بھی ہے واخر مومنین و کا قسم دو پہلا قسم آ گیا تھا یہ مومنین متخلفین کا قسم دو اوپر لکھ لو جی یہ تین نام ہیں کارارہ بن مالک مرارہ بن ربی ہلال بن امیہ امیا بن مالک مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ تین بھی رہ گئے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 اس کا معنی لکھ لو تم مر جان کا معنی موخر ہے لیکن موخر جہاد سے نہیں موخر کیے گئے ہیں خدا کے حکم آنے تک موخر کیے گئے ہیں توبہ سے خدا کے حکم آنے تک یہ معنی ضرور لکھ لو مرجونا توبہ ظاہری معنی ایسے کر دیتے ہیں وہ موخر ہیں کیسے سبوب سے نہ موخر توبہ وہ موخر کیے گئے توبہ سے اللہ کے حکمانے ساتھ فلاح اللہ یا تو عذاب دے گا ان کو یا مہربانی کرے گا اور اللہ علی منحقیم ہے منافقین کے خبا سات اس کا مکبال کے ساتھ رقط کیا ہے کہ ایک آدمی سے غلط کام ہو جاتا ہے لیکن دل میں خلاص ہے اور کرنا ہے ایک آدمی سے کیا ہو جاتا ہے غلط کام اور دل میں ہی ہے توبہ کرتا ہے اللہ مہربانی فرماتے ہیں نہیں تو غلط کام ہو دل میں ہی خلاص ہو اللہ کرم فرما دیتے ہیں لیکن صحیح کام ہو بگا ہے اور دل میں کیا ہو, ہو تو, تو, تو تباہی ہے ان سے غلط کام ہو گیا دل میں کیا تھا کہ منافقین نے ایک صحیح کام کیا ہے کیا بنائی مسجد لیکن دل میں کہا تھا, تھا بظاہر نیک کام کرو دل میں کیا ہو تباہی تباہی ہے منافکون نے مسجد بنائی کس کے اشارے تھے ایک تھا ابو عامر ایک حضرت کے قبیلے کا تھا حضرت کا کبیلا جان تو۔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 حضرت نے اس کو اسلام کی دعوت دی قبول نہیں کیا لیکن وہ شیطان جنگ عہد کے اندر بھی حضور کے ساتھ لڑا شیطان کی, تھی کی آزاد کے اندر بھی لڑا شرارتیں شرارتیں کرتا رہا اتا کہ ہنین تک پتے مکہ کے بعد ہنین کے بعد اس نے سوچا کہ اب اسلام کا غلبہ ہے پھر یہ روم چلا گیا یہ صحیح بن گیا تھا نا پھر منافقین کے ساتھ اس نے ساز باز کی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 تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے یہ ناظر ہوئی کہ مسجد ضرار ہے آپ نے اپنے ساتھی مسجد زرار کو. اس کے اوپار اللہ لکھتے ہیں اور مولانا محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد زیرار وہ ہے جو کافر بنائے کیا جیسے یہ مرزا ہیں اس قسم کے جو سری کا وہ بنے مسلمان اگر مسجد بنائے نا چاہے ایک مسجد کے قریب ہو اس کو زرار کا فتوا نہیں دیں گے چاہے جس لیا سہی بنائے اس کو مسجد زرار کا فتوا نہیں دیں گے اور فتح جو دو دو تمہاری اپنی مرضی وہ حضرات کہتے ہیں مسجد زرار کاف نقصی منافق ان کے خباط آج لکھے ہیں بلبین الدو مسجدہ اور جن لوگوں نے بنی مسجد واسطے نقصان دینے کے غرض نمبر ایک لکھو زرار غرض نمبر اے واسطے نقصان دینے مسجد کبا والوں کے اور واسطے کفر کرنے کے نمبر دو وہ کفر کا اڈا تھی یا نہیں تفریح امر نمبر تین مومنین کے درمیان تفریق ڈالے کوچ ادار کو چار وساد منہر بل یہ غرض نمبر کتنی اور واسطے گھات لگانے واسطے گھات لگانے اس سخ کے جو جنگ کر چکا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے یہ کون تھا نیچے لکھو من ہار کے نیچے ابو عامر راہر جی وہ ابو عامر تھا،, تھا راہ پیر بنا ہوا تھا اور خزرت کے قبیلے کا تھا جہاں سے عبداللہ اللہ بن بھائی تھا فنہ البتہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ نی رادہ کیا تھا انہوں نے مگر نی حالانکہ اللہ گوا دیتا ہے کیا ہے وہ جھوٹے ہیں لا کو مسجد زرار کا حکم فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کبھی ڈر نہ آئیں سون مال نہ پڑھیں نہ کھڑا ہو اس کے اندر کبھی بھی لا مسجد ان اس سے سالت اطوا فضیلت مسجد کبا مسجد کبا کی فضیلت بیان کی گئی البتہ وہ مسجد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 کہ وہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے استنجے کے لیے پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے واللہ اسس آفمن بنیاد ہم دیہاتی لوگ تھے نا تو پہلے پہلے ایسے ہم استنجا کرتے تھے بغیر ڈھیلے کے ہاں کہ دبر کو گو لگا ہوا ہاتھ لگائیں ہم دیہاتی لوگ بالکل ایسے نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ میں آپ کے سنٹر جیل میں جو رہا نا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 جہنم میں لے جائے گا یہ کیسے مثال دیبا کا انجام. کیا پر وہ شاست کے بنیاد رکھتا ہے اپنی عمارت اللہ تقوی من اللہ کا خوف خدا پہ اور اس کی رضا پہ وہ بہتر ہے امن اہل زرار کا انجام کیا وہ شخص جو بنیاد رکھتا ہے اپنی عمارت کے اوپر کنارے ایک گڑھے کے جلوف کا من ہم کرتے ہیں کھائی کھائی وہی گڑھا ہوتا ہے اوپر کنارے گڑے کے جو کہ گرنے والا ہے فنہارا بہی پس لے گرے اس کو نارے جہنم کے اندر فنہارا مطلب لے گرے اور اللہ تعالیٰ نہیں مقصود تک پہنچاتا ہے اسے ظالم لوگوں کو لا یزالو میرے محترم جب مسجد زرار کو گرایا گیا تو ان کے دل جو ہے پریشان ہو گئے نہیں تو اللہ نے فرمایا یہ تو مرتے دامتا کہ ان کے دلوں میں کا رہے گی پریشانی پریشانی رہے گی ہائے وہ ہے وہ ہے ہماری مسجد گرائی گئی ہماری مسجد گرائے گی فرمایا ہمیشہ رہے گی بنیاد ان کی وہ جس کی انہیں تعمیر کی کھٹکتی رہی باترمنا کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں پریشان کرتی رہے گی ہاں مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل مر جائیں دل ٹکے ہو جائیں تو پھر یہ ارمان بھی ساتھ ساتھ مر جائے گا واللہ علی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در سے حدیث اور اصلاحی موائد خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق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 www.shaheedislam.com